اللهم الحمد لله الحمد لله مسلمان یاد ہے جنشن رو بندہ دل دماغ نفسان کے دائیاں کنارا سالانہ میں پھر میری لادت نبی حضور ماحول اور سلطان و سیدی و ساندی و مرشدی سید محمد امام شاہ شاہ رضی اللہ تعالیٰ عمرو دی نبی وآلہ وسلم وعنی رونکل صاحب ورمان بفرزندہ بیتارہ من اکار بیتارہ دنبائی ناچین واضح کے مطابق الحمدللہ حاضر مطیعہ دعا ہے خالد کی کی والا دوستوں کی جن حاضری نے رات نے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول, قبول, قبول, قبول فرما اور دنیا آفرت کا سونا سامان مناو گرامی میرا اب کا بلو میں پارلی ملاسمت ان شاء اللہ علیہ وسلم اور بیغام ملاد النبی صلی اللہ علیہ اور اس کا پیغام پہلے ہسے چ نبی پال سرکار کا سنا دوسرے رشے چیگام میں ایزارش کر دیا کہ میں دے گا دگا نہ میرا کچھ اللہ کی مہربانی کرم کسے کے دے نہیں نہ کوئی میرا چمچا یہ جڑے نیا دے آؤ گے تو کرتے ہو گے کوے ہونا بھی کوئی چمچے چمچیاں ہو اللہ نے مہربانی نہ میرا کوئی چمچا نہ چمچی وقت الا میرا رنگو لانا نیند جان رہا ہے میں کوئی حق نہ ملاوے میں خوش ہوا نہ میں سوچیا فلانا میرا نارا فلانا میرا جم جم جم فلانا میری شان جو ایک نام دقت دلت اس کے ہاتھ ضرور بولا ہر محبوب سرکار تیرے محبوب سرکار کا سچا گلاب بن جائے سانو پاو کو پوچھے نہ پوچھے خیال رکھنا بھی حرام ہے کبھی گنا ہے میں کسی سچے فکیل کے جوڑے شفے کیتے ہیں میں ڈپور پیڑ نہیں نہ ڈپور پیڑیاں میں پیتیاں نے میں کسی صحیح مرد گدار کے جوڑے شفے کیتے نے سمجھا د کہ بندے وہ جب اپنی عزت کا خیال آ سکے تو سفا دیر کا خیال رز لالا خوشبہ یہ گلت فہمے کا کرنا ضروری ہاں جی میں الحمدللہ میں اعلان کے جا حضور سرکار میرے چمچے میں خدا کی قسم سرکار دا آنا حضور سرکار دا سچا گرام بن جائے میں انہوں چمسا میرا خون کا پترا کترا جب نہ نہیں اللہ کی مہربانی جدو وقت آئے پتا لگتا بلا وقت کٹھی بھی کھلے ابھی بھی جدو وقت آ, آ گیا ہزار دس کو پشا نہیں ہٹنا اپنا جا جاننا پیار کرنے کہ جان دے نام تو ماری جائے ایسا اس جگ اس کو لینا کی جانتا بول ہی وہ پینا جدم جان جان جانتے سد پہ بس دی اس جان پہ قربان بس اس واسطے یار سوچا کوئی یورپی چیزوں والے پاسے میں گلط فہمی کا اجازہ کرنے گل کی جناب کے سامنے پہلو ملا دسوں ذرا زوکالا خوش بہار میرے پاک نبی سرکار دا ملاد مبارک دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آقا نامدار سرکار دی پدائش مبارک کو پہلو اور ولادت للا تو بعد اور ولادت جنجاب واقعات رونما رما ہوئے انہوں بیان کرنا ملادت بھی ملاد پاپ جا اصل ملاد ملاپ جن کو آخر جنڈیاں ملاد کے مبارک روک بخش واسطے یا ملاد کے بیان کے واسطے یہ اہتمام اصل جات جات نے جہے پاک نبی سرکار دی آمد ویڑے رب نے ظاہر کروایا اور پھر سابت مندی اللہ فرما کہ واقعات کتابی بیان ہوئے اس طرح سناوڑا یہ صرف سنیا کے حصے یقین کرنا میں پورا ملک جیتے جتے, جتے پھردا جانا میں نہیں سنیا کسی دوسرے پاس پار سرکار کی واقعات اور موج لیں گے وہ ہے مزا لے جی پیار کر لین یا نہیں دوسرے وقت آیا سمجھا ہوا ہے کہ نبی ہے ہی سرمیا تھا یہ سب ہے ہی نہیں اے مومن محبوب خدا کا ذکر خیر آئے بہبوب تیپ کا ذکر خیر آدر ٹر جائے سینا چر جائے تو سمجھو صاحب جی سیما نبی پاک سبحان اللہ سمجھ آئی کوئی نظر جناب میں وہ واقعات دو پہلو شف کرا گا پاک نبی جدوں آپ دا نور مبارک اما پاک کے کول تشریف ہے وقت اللہ تعالی نے کی شانہ پہلے گا پھر آپ کی پدائش میرے اللہ نے کی اور پر اور پرشانہ بتائی پھر تھوڑیاں جہاں اور سناوا گا آخر کے اندر پیدا ہوا سوال کافی ہو گیا فلعاية تكريمات لا وكر على كل عالمين فرضا لقد من الله على المؤمنين في باذ بعض في هو رسول الله انفسهم يتقروا عليهم ايات هي ويزكي به ويؤخذ لهم الكتاب لبولا لبولا اللہ چند شادشاد فرما یقینی نمان فرمایا انت چوبوں قبرستان چ نہیں بیٹھا اللہ فرمایا یقین نے سام فرمایا اللہ اور ایمان والوں کو اپنا رسول رسولی مل جائے کی کرتے اللہ دیا آیات نے اول وہ ہے کمال سبحان وہ ایمان والے کتاب دے حکمت والی تعلیم دے تو نے اوایا کا ہم قبول لہی ظلال مبین تو تھوڑی دی آیا کریمہ دی وضاحت کر دیا اللہ <سؤال> فرما ساروں فرمایا لیا کیونکہ پھر رسول اللہ دیا آیا والے دلاو فرما سد کے جا اللہ کا پاک نبی کوئی آن کے فلسفے نہیں پڑھائے میرا, میرا پاک نبی جو آیا تلاوت فرما کی ہنت پاک پار کرتے پاک کرتے ہیں اندر کی پلیتی تو پاپ کرتے پلیتی پار بای کیونکہ جنہ چیر اندر پاک نہ ہوئے نہ کتاب سمجھ آبی کا فرمان سمجھ آ خدا کی ویڑا حدیث بھی اس لگ جاتی الٹا بتا پچھرا پی جی جدو دل کا ویڑا دنیا دے کتیا چنیا کے کتے تو پاک ہوے دنیا کے کتے تو تو فرمان بھی سمجھ آئی اس واسطے رب نے فرمایا میرا نبی آن کے پیار کرتا اور پار کرنا ہو رہے سات کرنا سفائی جی سفائی ادا ہو سفائی کا خدا دی قسم کر کے نہ سفائی نے پاپیمان ادھر دل پاک ہو جسم پاک ہوتا اللہ مومیٹ بڑھوائی کس نے سچ آپ کر ساتھ ماڈو کر دلتا کر ساتھ دوبیر دلدا ساد ہو I can't hear you I can't hear you But my heart is weak Why my heart is not I can't hear you I can't hear you اللہ فرما لگا کائنات دل دا ویرا صاحب چا خدا دی قسم کر کے جلال سبحانی اللہ فرما دی وادی وایقو میرا باپ نبی جڑا بھیجیا کتاب تے حکمت دی تعلیم دے آئت کے بارے تھوڑی جی وزاحت کی پاپ نبی سرکار مبارک سدکے جا تین لالی بار کا بھی اربی سناو پھر پاک نبی دا ملاد سناواں سمجھاواں پھر سیزا ج جڑتا جا جاوے کے جا میرے پاپ تبھی سرستا اسلب لا ہوتا لا لسل لملہ نور مبارک جدو اما پاپ تشریف لے آیا ہے اور سرے کی حالات اللہ سوڑے زمین جندر اپنی شان فرمائی میرے سامنے کتاب تاریخی پیار رحمت لال محمدی اما کو اس لیے والا تو فر نوری فرشتے خوشی سال جا گئے اللہ درشیم زمین والے جا گئے جا حرکت جا گئے جڑے نور نبی پار سرسار کا سہور کا میلہ کری پانا خدا دے بندے دے فرشتے خوش ہوئے محمد آ رہا ہے میرا دل خراب ہو کرن والا شیطان سی خوش والے مولا کے فرشت سرکار کا نور مبارک جدو اپنا پاک تشریف لیا آئے اور فرشتے خوشی نجب چا گئے جن جانور سا سارے جانور اللہ سونے نے بولنے کا جویں پتے بول آئے آئے آئے آئے سارے جانور بول کے نے ایک دوسرے کو شریف لیا آنکھیں تو عبارت بھی پر سناوا ہے دروے غیر ابو نعائی منان ابن ابباس تبی اللہ تعالیٰ قالا کانا من دلالات حمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کل دا پتن فی پرائش لتا قتل کا لیلت ابن اللہ عزائز وقالا قومی نابی محمد الله اللہ ایشیا کے جانور دوسرے محمد सदके जाव इधर वे सदके जाव इधरों जड़े ना बोलने वाले सन ना बोलण वाले जानवर वो बोलते पे جبی بادشاہ بیٹھے سن جڑے بولن والے سنتے پاپ نبی آدیا موہرا لا چیا بولیا نہیں پہ جا کل سیلا بولو بادشاہ دیا زبان دیا ہو گئی کیونکہ ہر حقیقت بولن والا بادشاہ اندا کے انبولوں بلا جان بلا جا بچپے پچھا چھکل میں پڑھا جانے پچھڑا چھکل میں پڑھا جانے پچھڑا چھکل میں پکڑا چھکل کرا جان سدے جاو میرے پاپ نبی سرسار کی آفت سرکار بھی آمد شریف شریف تمام جانور تو گا پر مشرق جانور مغرے والے پاس جان ہے مغربے والے جانور مشرق جنگلی جانور جنگلی جانور جنہ دے بارے لوکی آتے ہیں جنگلی جانوری سب کے جاوا میرا تبھی دن والا نبی آیا جانور لگتے مگر والے مشرق پاس پہ جانے نے ایک دوسرے کو آخر محمد پاک تشریف لے گل کردان سب کے جا والے چار لتان والے جانور چار والے جنگلی لے چنگلی خوش ہوئے تھڑے جب سرسار کی آمد کی خوشی کے دو دوسرے کو مبارکباد کا با پیاش کرتے رہے پر سجاو یہ چار لتان والے خوش ہوئے تھڑے جنگلی کئی شہری جانور پہ میں کیا جنگل کا سور ہی چنگا سب جو اللہ بہ د شریک مولا لیا پر شام چا حال چال بچا دیتی ہوئی ہے پتہ دستا ہے پیرا بل سونا آنا میرا پاک حبیب آؤں جان پیار جن دنیا کی راہ فرما گلال امین سونے کی قسم کر گیا جن میں بادشاہ جو فروغ پی بیٹھے سن تخت منہ دے وج گئے تخت جناب کھلے ڈگ پے بادشاہ سر کا منہ چوک بھی پیشن کے حیران بیٹھے نے بڑھ بادشاہ حکم نہیں چلن گے میرا خدائی اس جاب سنت گلونگڑا شہزان جہا ہی پولیس کا تخت پیا پاک نبی سرکار سمندر نور مبارک ماں باپ نے شیطان آیا شہزان تخت گرو ہوتا بچا پیال سے پٹا پیا کی محمد خدا دے چل فرشت فرشت نو جناب والا حکم فرما رہا اے میرے فرشتے جاؤ جنتی لباس لے جاؤ میں محمد کا سرکار میں فرما میرے پاک نبی اما پاپ کے کول تشریف لیا اس حضرت جبریل لوگ فرمایا بڑا ٹھنڈا حدرت جبری لیا کابے کی چھ پلا چلیا سمجھے میں اپنی طرفوں کھڑ کے پیش کرنا وا میرے پاپ نبی صلی ہوتا لا لا سل سرکار احمد پاک میرے کو حالے ہو رہی ہے ادھر جانوروں بولن کی تو مبارکاشا لینتے پھر, پھر خوشخبری دے دے پھر ہلچل مچھی ہوئی مچھلی چڑھ چچا सुभान अल्लाह वो करे गता शमशाही रो शमशाही चढ़ बल बलरा سر کرتہ patte paterà il giettare il sacco a terra ko tere bhola jo suni saath tar har sa janam baa yaa kar aaya jo suni saath tar سس نارا اللہ خدا دی قسم سر گیا نہ یہ ہوئی نارا بولی کلندر مار آئی یہ ہوئی نارا شادال کلنکر مار آئی रहता किल में थोड़ी जी ला के अगर तुर जाता इस वास्ते कर लगा कई बेली शाहबार कलंबर जाते वापस आंजेदार चार दिन बाद कपड़िया का वीटा दसा दिन बाद अपना घर का वटिया खड़ा होता है, है बेव बेव शेर दियां गाव बन गए जिन्हें लाया कली मगरी चुन चली असर यह नहीं वेखना जो پیلے کپڑے خدا جی قسم کر گیا نا مت سب سے پلنگ ہونا ہے چھ کڑکاؤ والا ہزی اجلاک ملکانی مدرسے فارسی فرما اسپ کا نام اسمان پر دربار لکھا فرما نے اسمان بابا تشور شاستر تو پیور جہان یرحارک تیری پرشاں مکہ میں عربی پر پتہ سلف پوریاںروان سد کے جا تو چون فرمانے پاگ ندی سرکار مر محمد نمین شریف اما پاک سرکار نگاہ مبارک کے نیتے فرما دما پاک فرما دیا مر نیں نویں نویں چیزاں ویکھدی ہوندیاں تے سان نویں نویںا پیپیاں ویکھدی ہوندیاں تے سان اجیر صد کے جاواں اماں باپ فرموندیاں نے جو تیرے گھر نور تشریف لائے ہیں میں ویکھے ہوں مرکے شام تے محل میرے اکے روشن ہو گئے سبحان اللہ مرکے اما پاک, پاک ملک شام دے محل مل کے محل مکے بیٹھے ہوئے رضا والا چار نبی پاک نے مبارک جب اما پاک فل ہوئی گئی اس ویلے دیا چکی ہوں تین اس ویلے دیا سناوا جب پاک نبی دنیا تشریف لیا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 چند گندہ بوجل تینوں سناوا سب چوا سرکار نے سونے میں نورے محمدی نظاہر فرمایا فرما گھوڑے فرما میں میں اس ویلے کا پیدا تباہ کرتا سا میں لکھنا میںیکھنا آؤں لے کا پاپا کا میں ابراہیم پاس کعبہ شریف کا میرے ابراہیم کے پاس سجدہ پیا پھڑاؤ دے حذیفہ نور سرکار کے دادا جان پر دیکھتے میں خدا سے پتیاں شان سرجام رحمت سے آئے رب سونے نے درشائے او سارے نبی چو میں لب کعبہ پر اترے میرا محبوب آیا ہے पूरा पकान चुका खिलाओ चिश्ती आए क्यों सकता में मगर याद रखना जब अक्ल रखा کلندردن بڑی پکری میرے کوئی بڑی پکری پیے مجھے ہر وقت نے بارے ماہور بولو خرس نہیں اکل کام عقل والے اشک والے ہمیشہ جر جر جر جر اس کے لیے رسل خدا کا ہوں ہے پیار خدای پیار خدای سبحان اللہ اج خدا کی قسم کر کے آنا کرو اس واسطے رب سونا فرماتا ہے بو ون نبی بعرفا فمرب بیس رب سونا لال شا اس زمین کے تین دبکیا چڑھ سڑ پکے نا سن سن جانا لکھی گل کر سکتے سن سن نہ کوئی شکی دکڑ سی ایکل والے والے اصلات لوگوں پڑاوا سنیا शरीर फिर अल्ला क्यों चुने लिख्या हों मुराद आप मुबारक की गल होती اور خدا دی قسم کر دیا نہ جن تین سو تیرہ جنگے پدر کے اندر ان کوئی پڑھیا لکھا نہیں سر اگر میں یو نان جا پورا نویج لوگ پہلیاں کتاباں کی وجہ جناب ابھی وجہ آ چیڑھا چاہنا چنپڑے کی ہوئے محمد جدو رام فرما لوگ ہکارت کی نگاہ نے رب شانے اپنی بھی وقا اللہ اللہ کا اقبال عالم گا ہو رہی ساڈا بول اقبال فرما گو پورا جن کو اکیل سی سبھی نہیں او پرانے پوران چارجن کو اکیل سی سکتی نہیں اس سیتا سو سکو اقبال فرما اکل کو کپڑے بھی نہ سوئی سو بغیر بغیر بغیر بغیر بڑے بڑا دنیا کا میرے, میرے پاس ابھی یار بغیر, تو بغیر طاقت تو دنیا سیتا <تصفيق> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <نابان> ہے تارے تشریف لیا رہے دنیا ہزار دادا جان فرماؤ نے میں گھر والے سج اگلی گن ہلور میں دو بار نعرا مار کے اللہ میں مشرقی تو مشر بات دیا دیا ہو گیا کے میرے پاک جو سلکے نے جب میرا بیٹا تشریف لیا زمین تے جدو نامدار تشریف لیا لے لے حضور سرکار کے آن کیفیت کی اسی قیفیت مبارک کی اسی فرما اور سلے شاندر فرمائیا نامدار سرکار جلدی سے تشریف لیا رہے, رہے میرے آکا نامدار کیفیت نامدار نے سجدہ فرمایا شر مبارک زمین انگلوں مبارک آسمان والو جے میں کوئی فریاد کرے بی آئی کھڑی نے اللہ سونے دے پاک نبی آئے کھڑے نے حضور سرکار کی حالت کی خاطر اللہ سونے کے فرشتے آئے کھڑے نے ہی اللہ سونا جانوروں جناب حکم <سلام> دیا سونے روک لائیں ہوئی نے چرچے والے کیفیت کی زمین مٹی سر آخ پانیے مینو آج بھی شان ہٹا نہیں سکتی میں آج نیاد مندی کا سبق لے کے آیا خدا نے محبوب خدا فرما نے من ہے جڑا اللہ واسطے آج بھی کرتا ہے نیا کرتا ہے رب نہیں ان شان समझने अ लोग समझते हैं जो कपड़ कपड़ा वा बन जाता है हाजी काटन लगे हो जनाब कपड़िया लगी हो बंद वक्त को फड़िया हो फिर शान लगती है कोई समझता जना पफा बना लवान तो फिर मैं शांत बुलाई लगी कोई समझता है तो आधार का चौकर पा लवाना तो फिर लगभगी कोई समझता कट्टी न लगेगी खुलाते बंदे आना गल दिल लगिया है لب اس طریقے جا میرا سمجھا جن لے کے چکایا کرو گا محلہ سونا اونی شانت خواج سد کے جا میرے پاس لبی سرکار آدمی زمین میرا محبوب خدا مسجد شریف چ اپنی زندگی پاک مسجد شریف کے اندر کوئی چٹائیاں نہیں بچھائی ہمیشہ پتھر نماز پڑھ ہاں جی کلیم میں کرے گا درجہ گٹ جائے گا جنہ قیمتی شہد دے سجدہ کرے گا درجہ ہٹ جائے اس واسطے میرے مٹی بن کے رکھتے سن رے جب رمال بننے کی واری آ شال ہے یہ بھی فرق تھوڑا جا سمجھ لو پیکری نہیں بل پھر مٹی آتے سجدا علی نے سجدا فرما کے آج پڑنی منہار اسرے دو تو اسرا अला सुने लिया फरमाई मोमे इंसान कोई बनता पूरा खुदा भी कसम कर गया जब मिट्टी करता है غلام نے آن کے کوئی کام ارد کیا سوال ارد کیا کوئی کام دی بار گاہ پیش کیا نے مٹی د نام میں گل کر محبوب کی میاد مندی میرے آکے نامدار دی یاد بند میرے آکے نامدار ساب جدوکا بیٹھے ہوں سن صحاب کرشریف رکھتے نہ ہزور نیم جناب اپنے گلاما وچی بہ جانا کئی جدو بار جدو باہر والے کسی بندے نے آنا انہیں پوچھنا یار دسو تسول اللہ کہ نہیں فرمائی والے پوچھنا دسو رسول سونے وا خاجا فری دکھ دے یہ ناز ادار سان ایہ نازی ادا ساول دے, دے ہین بانس عشق اول دے, دے یہ ناز ادا ساون دے, دے صحابہ نے ارد کی یار جدو کوئی اجازت دیو تو پجازت دوسرے تخت تیار کر میں آئے جے دیتے جناب تشریف فرماو میرے آکا نے تو اجازت دیتی پھر نبی پاک واسطے ایک تخت وچھایا جا رہا سیام تشریف رکھ دے سن ایک بار ایک بی بی مائی آئی بی بی مائی آئی حضور سرکار فرما عرض کر دیئے یار بڑھڑی بی بی نے آن کے حضور پاک دا ہاتھ مبارک پھڑ لیا پھڑ کے مدینے دیا گلیاں پھر آن لگ پی کدی جائے لئی جاوے ہاں جی تھوڑی جی دماغ بھی کمزور سی جدو چار پانچ فیری نبی پاگ سرکار نو گلییاں دے اندر دیوائیاں حضور سرکار نو اکھ دیے بیٹھ جا و آقا بیٹھ گئے عرض کردی حضور سرکار فرماون دے نے دس کی گل اے انہیں سوال عرض کیتا میرے آقا نامدار نے پورا فرمایا حضور سرکار پھرا پھرا کے میرے آقا اے نامدار نے فرمایا مائی کی فکرنی اے میں تے ارشاں دی سیر کرن والا तू मैं गलिया फिर आंदी फिरनी है उ तू मैनू गल दस सीती सै अपनी फरियाद उथे भी कर सकती सें इनी गल भी आका नहीं फरमाई किधरे उम्मन का दिल ना टुट जाए ادھر امت دن دا دل نہ جھٹ جاوے صدق جامعہ توجہ فرما ایک وارہ ایک شخص آیا حضور دی کچہری چہری مبارک دے اندر جدو بیٹھے آتے کمبن لگ پیا آئے جسم دو تے لردہ تاری ہو گیا کیونکہ محبوب خدا دی حیبت ہی بڑی سی جلال خدا بڑا سی جدو کمبن لگ پہ میرے آقا ہے نامدار فرماؤ دے نے یارا گھبرا نہیں گھبرا نہیں ڈرنا میں ایک عرب دی۔ سکے گوشت کھان والی ماں کا پتر صحیح سبحان اللہ خدا د پتہ نہیں کہڑا میزار سا ہے اپنا یورپی میزار ویکھی کھڑے تا کر کے بنگلے دائی میرے پاک نبی گئے گی جنا کوئی آج جی نیادت جھکیا جکیا گا سمجھ لو میرے بار گاہ اچیا ہو سبحان خواجہ فرید فرما لاکھ خواجہ فرید تے مل مل ہیڈل پتھر دی بھور تان ہیر دی کڑی मजा नहीं आया जग मग दी जग मग दज वज त्रोड़े डोरे मल मल छोडवे छोड़े थग मग त्रोड़े डोरे ते मल मल छोड़े हे दिल पत्थर दी भोरवे कणी क्या था जो तैी न बड़ी थी सी ओहा जही रब गणी خدا دے بندا خاجا سن میں اگلی گل تین سنا مدر توجہ نہ آگ سبحان اللہ جیڑا نبی آجی نیاز مندی فرما کے پیاؤں دے نے متھا زمین مٹی دیک کے پیاؤں دے نے. سے پاک نبی سرکار دی ہے بد دے طاقت نوویخ میرے آقاے نام دارے تھے مکہ شریف دے اندر ایدرو مٹی مبارک دے سجدہ فرماؤں دے نے جس کار دے اندر آن دے نے او دی چھانیاں دی چھاتے کچھا مکانے ویچ کوئی جناب دیوا چراغ نہیں جناب با لیا جاوے ان ظاہری حالتے وے۔ اے در اے ہو جائے مکانے جو پیدا ہون والے نبی دی ہے بدان دادا لگا حضور سرکار دے پیدا ہندیاؤں کسرا بادشاہ دے محل دے چودہ کنگرے ڈگ پہنے انہیں اے لطافت بھی دیکھ ادھر کچا مکان ادھر پکا محل کی محل کی محل پکا جس گھر اندر محبوب خدا آئے اے مکان کچا کچے بچ والے ہے بت سبحان اللہ سبحان دے محل ہل گئے کنگرے تھلے زمین تے آ گئے سبحان اللہ سن بائی کنگرسن ج دے وچوں 14 تھلے ڈگ پہ سبحان اللہ پاٹ گئی ذرا توجہ نال سمجھی میرے آقاۓ نامظار نے در سے آئے او متیاں جیڑے بعد شعب فیراؤں دے محلہ نوں گران دے نے اوہ آپ کچھیاں کوٹھیاں چاہوں دینے آج میں بھیرے رکے اس گلدی لطافت توجہ ہوئے توجہ ہے کوئی نہ کچھے گھر دے اندر چھڑیاں دی چھت ہائی شتیر ہن خجور دے ویخ دیس دنیا یا کے جلوے حضور دے جلوے زوگ لڑکہ دے چھڑیاں دی ہن کھجور دے دی دنیا یا کے جلوے حضور دے جلوے وہ تنیا دران کہ ہا پترا تیرا ہادال بان آکا بھن آکا گاٹے تکبر غرور دے دیکھ دیر سی دنیا آ جلوے حضور دوکنا لاغ شبان اللہ لو سد کے جاو کچے مکان کچے مکان والے نبی محل پکے دے ڈا چور نے, نے درسیا امت ہو جڑا کچے مکان آئے گا مل ڈھاوے گا جو نہیں میں بڑے بڑے لیڈر ویے نے ہم امریکہ کا گاٹا مروڑنے آئے ہیں امریکہ کو یہ کر دیں گے فلانے فرون کو یہ کر دیں گے لیکن خود میں ویخیا آپ کوٹھیاں بنگل میں ستے پے اے سی لگے پے بیڈ لگے پے میں کبلا مونج کٹی امریکہ توجہ نہیں کیوں میں کیا دے, دے تو ہی پھر بنے بیٹھے جی دے, دے گاتے کی مروڑ لے توجہ نہیں کیتی میرے پاک نبی صلی اللہ ہوا کی قسم کر کے آنا ہو جڑا درویز فقیر مٹی تالا ہوں گی مٹی تالا مکانہ کچے مکان والا فقیر کچے سادگی دی زندگی بسر کرن والا فقیر وہی ہندی جڑا فرعون دے گھاٹے مروڑ کے لوکاں نوں ظلم توں نجات عطا فرماوندی سبحان اچھا اللہ سبحان اللہ اج شاید تھیک اور گل کراں توجہ ہے سبحان اللہ, اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. میرے پاک نبی دراز او ک پاک نبی سرکار پیدا ہوں پیدا ہوں کن کنگری ڈے بادشاہ دے محل دے دودا ہوں پہلے دساں بھی چودہ حکمت کی سی دس دیا نسل چودشاہ جاسل میرے آکا نے ہر کنگرا کی پیا ڈی ہر کنگری دے بدلے ایک بادشاہ پا گر توجہ کری چودہ نسل چی نسل چوں چودہ ہی بادشاہ آکا نے بنن دیتے ہیں پندرواں بنیا بادشاہی حضرت اسمان کو گل سمجھی سد کے جا میرے آکا انعامدار آدشاہ محل نو ہاتھ پائی کھڑے نے ہاتھ پائی کھڑے فرا فراؤ بعد نو ہاتھ پائی کھلے نے میرے نیب متی میں آئی فرونا دے گا مروڑ توجہ نہیں برمائی یہ اے اے نامدار نے مکالا کی جڑے آتے نے تبلیغی جماعت تو ہم تبلیغ کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں نماز پڑھو کلمہ پڑھو لیکن ہم حکومت میں اس بالکل مداخلت نہیں کرتے جتھے کو لگا؟ کوئی لگا لگا رہ توجہ ہے کوئی نو بادشاہ کو ہم بالکل کچھ نہیں کہتے ہم غیر سیاسی سے لوگ ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں جتنے بادشاہ کوئی لگا ہے لگا رہے ہم کسی حکومت میں مداخلت نہیں کرتے اور نہ لاک دینے ہمارا مشن تو محمدی ہے کیوں کرمی دو پترو تھا مشن محمدی, محمدی, محمدی, محمدی, محمدی, محمدی, محمدی, محمدی فرصہ کو ہمارا کسی حکومت میں مداخلت کا حق نہیں میرے آقا انامدار کا مشن یہ ہے آقا نے آتے ہوئے بادشاہ کے محل پر ہاتھ ڈال دیا بتا دیا محمدہ یا ہی فیرونوک گاتے گرونے توجہ نہیں کیتی دراغ صبحانہ خدا دی قسم کر گیا نا پر نبی پاک دی گال نو سمجھنا آستے نہ نا یہ دل نو ہر پاسوں صاف کرنا پہندہ اور کسے دا خیال نہ ہوئے کبلا یہ مشن جنہ محمدی اتھاں پہ چلانے آئے ہے جتھے کو لگا لگائی روے اسادہ کام میں نرا مسیطہ میں چاہو आिल्कुल असा मीठे बन के रैनू एक आदा हम मीठे मीठे है मैं किबला असा कौड़े कौड़े है <laughs> ہک کوڑا ہوں تختے ہوں جی سچ نرچان کے جوٹ نوڑو آدھے ہوں جی ایمان دسو سچ نیچ سیا نے کسے پوچھے ہوئے مرچاں کدو ایمان اسمان دسو سچ نرچانے جھوٹ نوڑ گوڑ ہوتا میٹا جڑا کے میٹھے میٹھے کی چلا بن کا بن کوئی تین منہ اچ نہ پا سکے سی اللہ خدا دی قسم کر کے آنا اشد اللہ قرآن جو فرماؤں دے میرے نبی دے نال والے جڑے نے او کافران دے اتے سخت نے معلوم ہو جا نبی دے یار کونے سن حضرت ویس کرنی تو بجو ہے کوئی نا یہ اول سے عاشق جا دکھ رہی جے دے بارے لوگیاں نے ویس عاشق سی کسی نے کچھ نہیں سیا نیا چلتا سی گلت خدا کی قسم تین کسی سنا دس کرنی جدوی گئے نے فرمایا آئے امر تلی میں کرا پوچھا, پوچھا کلیا ری نے خیر تی فرما نے امر علی میں کرا جدوں کا میں حق آخیا وے سجن بےلی نس گئے سجن بیلی نس گئے پر کوئی گل نہیں ایک در سجن بن گیا واخ سبھا لو اللہ تو سب آہ! جگ بیلی I don't believe we believe I don't believe the subject believe yeah, I don't believe we believe دا ہر کوئی بیلی پر اوکھ دا سلطان باؤ دی زبان سنا سلطان والے فیم فرما ایک دم سجنی ساڈا لکھی دم ویری اساں ایک دارے مرد السن جنم گوایا گوایا ایک دل سن جنم گوایا چور بنے در در دے لگیا قدر کی جاننی جڑے محرم نہیں او کیوں دھکے کھا ن بہو جڑے طالب سچے درد پنجو ناگ سب لوگ خدا ددکے جا حضرت ویس فرما نے حق کا میرے یار نہیں چی توجہ توجہ نہیں کی, تھی کی, تھی کی تھی خدا دے بندے پاک نبی دشن آئی باہن باہن حضور نے آدھے فرو دے محل ہاتھ پا جائے ہوں جن سنے جڑا کے ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہمارا مداخلت کا حق نہیں بنتا کسی بادشاہ کی حکومت میں سمجھ لے اے کوئی گرجے نال تعلق رکھ دا ہے کابے نال نہیں رکھتا جے دا قابینال تعلق ہوندا میرے پاک نبی دا مشن پورا کردا ہو سبحان اللہ زرا کنا لاگ سبحان اللہ اے بھی فرعون دے محل نوات hath پوندا سبحان میں جویں پاک نبی جمدیاں پائی کھلے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھا جاواں پوری دنیا کفر زور لائی کھلیے اسلام حکومت وچ حکومت اچنا آوے تاں کر کے یہ ہو جیانا تنظیمہ جماعتہ اٹھاؤں دے پہنی جنہاں نو مشن دتا گیا ہے بلکل تسا کچھ ناکھیا جا کسے نو تسا اعلان کر دیو ہم لا تعلق ہیں مسلمانہ نو خبردار نکرے لگ جاو اصا لتر پھیریے توسی کھاو اصا بم ماریے توسی کن پھارا اے مشن یہودی چلائی کھلائی میرے پاک نبی سرکار دے بارے واخدے نے اسلام کوئی سیاسی مذہب نہیں میں نو قسم و دی دی جدہ قبض ہے قدرہ دل فقیر دی جانے میرے آند آقائے نامدارتے آندیاں آن آن دس چھڑے آئے میرا مذہبی سیاست والا جے پر فرق ضرور ہے ایک سیاست شیطانی ہے ایک سیاست محمدی ہے سیاسی شیتانی سیاسی سیاست شیطانی ووٹان والی ہے سیاست محمدی میرے پاک نبی سرکار دے حسین والی ہے توجہ نہیں ہاں مت سمجھی جناب جی سیاست شیتانی تو میرے نبی کا تعلق نہیں کیونکہ اس واسطے اس واسطے بھی گل تھوڑی سمجھا دیا توجہ یہ بھی گل تھوڑی جی سمجھا دوں کیوں سیاست تعلق نہیں ہر دور دے ہوں سن نفری نفری نبی جب دے کافر ہوں سن تو نفری زیادہ ہے سارے کول ہکان اللہ خدا کی قسم کر کے آنا ادھر ویخ ادھر ویخ توجہ فرماؤ رضا سبان اللہ انا بوٹا نو من لینا سوا لکھ نبی نو قتل کرنا سن لو نو تسلیم کرنا سوا لاک نبی کا قتل تو کی سمجھی بیٹھا تو صرف وہ می نی جی نتیجہ اتنا ملہ کے مقابلے کنجری کلوتی ووٹان سد کے سد کے میں آ جی پا لیا نے ہوں جیتنا مرنا ہرنا مرنا کی خیال ہے दोनों आखना फिट मूह बुढ़ी तो हार गया खुदा दे बंदे اللہ میں اقبال اندہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادین پندے میاں نجار بھی چھی لے ساتھ نہایت تیز ہے یورپ کے رندے اے یورپی رندے نے گندے اندے نے اے گندے اندیاں مچوں بچے کی تھے ملنے نے خدا دے بندے آ۔ नदी जी पाक हुते इलेक्शन लड़ना पार कम बड़ा औखा हां किबला नात में आखना सौखा है गुलामी रसूल में موت بھی قبول ہے جو ناتا میں چھنا سوکھائی جی جدو بقت آئے پھر گلام فریدہ گاؤں گاؤں ابھی چلے پیٹے اے جناب, اے جناب جی اے اے اس, اس طرح جناب جی نہ پیسہ لے لانا سوکھا میرے پاک نبی دی خاطر دین دی خادر جان دینی بڑیوں کی خاطر جان د اللہ اور سدکے جا پر یہ دس انہاں نے لئی جنا حضور سرکار تاری یئی خدا دی قسم کر کے سمجھ لے یہ جی جان بھی جان کوئی زمانے دی جان لے نہیں سکتی میرے پاک نبی سل ہوتا علیہ وسلم تھے اگلی گل سنا وا ایک نقطہ کھا توجہ ہے میرے پاک نبی سرکار نے محل گرایا محل گرایا محلے پیچھے نہ پیا جے میں نبی محل بنا دنیا تے نہیں آیا میں توانو محل جنت آیا اللہ. اچھا اتنے گل ایمان, دی ایمان, دی ایمان بچے گا توجہ ہے کانون جس شہ نسبت نبی پاک انو عظیم سمجھنا مومنستے فرض ہے توجہ نہیں کی جی نو نسبت نبت کد ہو بولو, بولو، عظیم سمجھنا ایمان وہ حکیر سمجھنا ایمان کا قتل ہے مسلا نہ میرے سر تو کی سنت دی؟ بولو درب. بولو یہ ہوں نسبت کنگ نار ہو گئی جڑا بندہ سر ننگا رکھتا ہے نا او فرض ایمان او دا تاں بنے گا کہ سمجھے عظیم میں جڑا جا کر رہا ہے حکیر جی آپ نے اس کام نو عظیم سمجھ بیٹھا ہے سمجھ ایمان اپنا قتل کر بیٹھا توجہ نہیں اور مثال دیا کچے مکان نسبت کے دے مکان کہ نسبت کوٹھی بنگلے نو فرون کسرا یورپ نال خیر یورپ تے نقل اتار دی پچھلے کافر جیس بندے نے کوٹھی پائی مسلمان نے وہ مومن اپنے آپ کو کچے مکان عظیم سمجھے تاکہ نبی نسبت والی شاید ہی عزمت हा, हा, خدا دی قسم کر ہاں ہاں خدا کی قسم کرسرت رنگ اور شاء اللہ جر جی وقت لا بار کچا مکان پا کے ضرور بانے تاکہ محبوب سرکار دی, سنت ادی عزمت جناب سڈے سامنے دل چھا ویخ لیے تو سنت ادا ہو جائے یہ ایمان کا حصہ پیا دسنا بڑی باری گلے ہر دی نسبت بتالی شرح کی سمجھے مرسل میں اور مثال دینا داکیا لگا لباس سادہ یہ پاک نبی استعمال فرمایا توجہ نہیں کی میں پن ہزار روپئے کا پیس جو پائی کھڑا میرا فرد ہے میں عظیم سمجھا تے نہیں کی تے اور سن اور میرے آخا نامدار تیل مبارک ایس استعمال فرما سن ایس استعمال فرما ہے کا ان انی اقل دا تحفظ بھی نے زیادہ فرمایا ہے توجہ نہیں فرمائی ہاں ہمیں جی ٹیٹ دی جسم دی خوراک ہے نا قبلہ ہمیں ذہن دل دماغ دی بھی خوراک صدق جامان میرے آقا ہیں آج کل آگئے شیمپو آگئے نے ایک نیری خوشکی ایک سیگرٹ خوشکی ایک چان خوشکی اٹھو ل مزا لے ماسا حوصلہ ہوگی گل برداشت كر بھائی نیری تو خشکی پری خلیے گل كتوں برداشت ہو جی نہ مراد पहला मर्द मर्द हों तेल पहलवान जो बनते पहलवान बनते खुशकी बनते शैंपू फिर क्यों जी शैंपू लाने जी ये वाल बड़े चमकते हैं हम बुढ़िया तान बेनू पसंद करे मेरा म... समला हम जे मुे ला पता नहीं किन पसंद करा मैं तो आडा पठा बह जाए पहलो मर्दा है वे थे उल्टा शैंपू पै लग देनी कुर्च मुर्चते हर वे ना मुरा देखे अपने मेकअप के चक्कर ساری مت وج گئی کی کی ادھر دو ہزار پیر نہ مراد یہ پاگل تھی گیوں جو جہی قیمتی شا ہے وہ نگیے اتو سردی سر کڑکتا بتا مزال کپڑا سر پیرن پیر اترے جن جانے دی اقل اڈی اچ ہوں یہاں کی اقل اڈیے او دے واسطے سو روپے دی جراب دو ہزار جوگر پیروں دی حفاظت آ سر ہو رہی کیونکہ اقل جو نہ رہی اکل سی میرے مستفا امامہ شریف ٹاقی مبارک امامہ شریف بننے آقا نے تے کئی وار نزور تر پے سن سر مبارک اماما رکھے سدکے جاو آکا فرما نے المائے متی جان الرب حضور فرما نے پگا عرب دا تاج نے گیاں مسلمان سنب درد مٹی ساڈے سر پی دی سا کلی جے اور خدا دے بندیاں میرے پاک نبی سل ہو تالا لم آ کے سونے ہبی کردگار نے ہاں جی سدکے ان تیل مبارک میں شیمپو لانے فرد بن دے متیم سمجھی توجہ کی کیونکہ نسبت میرے پاک نبی توجہ نہیں اور, سن اور آمی بڑے بڑے کھانے لذیذ ہوتے ہیں لیکن ایک طبیعت ایک ایمان طبیعت اور مزاج اگر کسے شیل پس جاندہ ہے بہت مجبور گرفت نہیں کرنی لیکن ایمان تے بندہ رکھے نا वیسے ایمان ہوے طبیعت جدھر مرضی پہ جاوے ایمان آخر نہیں ہوئے جڑا کم سونے کی وہ بے مثال ہی میں مثال دے نا, کھانے بڑے بڑے نے. پر پسند آک پیالے مبارک چن کے تناول فرما دے سن تے فرما دے سن پیار کرتے کیوں سن فرمایا اس کدو نے نہ میرے بھرا یونس دان کی جدو حضرت یونیورسل اسلام مچھی نے باہر سٹیا کنارے کپڑے کوئی نہیں سن رب سونے کدو دیا وایا کدو نے خدمت کی نبی دی نبی دی خدمت میرے سیے کو لمبیا پسند آ گئی ہر کھانے میں جو پسند کنو فرمایا کدو شریف ہوں ایمان کے میں حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف امام آدم ابو حنیفہ دے شگرد ہارون رشید بادشاہ دی کچہری لگی کچہری دے وے ذکر چھڑیا قدو میں مارک دا کہ حضور نو قدو شریف بڑا پسند سوئی ایک شخص بیٹھا اور سا کیا میں نو پسند نہیں امام ابو یوسف نے فرمائے یہ واجب القتل ہے صدار اللہ امام نے فتوا دیا شہ پاک نبی نو پسند ہے مقابلے دا نو پسند نہیں یہ مسلمان کامان ایمان گل گلتن اندر ہے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم آکا نامدار بعد شاہ کا محل محل نو نات پایا دسیا میرے آقا نے امتیو میں محلہ پسند نہیں کردا جی اتے محل بناان دے چکر دکر پی نہیں اگلے محلوں تو محروم ہو جاوے گا جڑا اتر سادگی دی زندگی فرماوے گا اگے محل جنت دے راگ سب اللہ ہن غور نال سمجھ کے جاواں میرے پاک نبی سرکار نے آوندیاں بادشاہ باد شاون دے, دے زباناں تے محرا لائیوں سبحان اللہ اے پیغام دتئی میرے آقا نے سبحان اللہ پیغام میلاد ادے نائیں میرے آقا نے پیغام دتا اے امت ہر کسے دا حکم ختم میں محمد اور بیضا حکمی چلے گا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ حضور سرکار دی شریعت تے متہرا دے اگے توجہ نہ ل سمجی میرے آقا نامدار دے پیغام دے اگے سوا لاکھ نبی دی گال منیچ سکدی سبحان اللہ ایمان نال دس منی سکدی میرے آقا نامدار دے حکم دے اگے کسے دا حکم چل سکدا نہیں بولو بولو پیغام میں مصطفیٰ دی گل سمجھی ہو رب سونے نے فرمایا میں ایمان والیاں تے احسان کیتا کہنا تے ایمان, ایمان کیوں نبی پاک سرکار توجہ حضور سرکار دی تخلیق دی برکت نال تے ابو جہلوی ترتی تے بنیا آقا دے صدقے ابو جہل نوی وجود ملے ایک نہیں ابو لہب نوی وجود ملے اے انہوں نے احسان تے سارے ہاں تے جو کافرہ نو پیا ملتا ہے اوہی صدقہ کندا ہے توجہ نہیں کیتی جو کافرہ نو ملے آر صدقہ بول دے جائے جے ابو جہل نو جو ملے آر صدقہ پھر احسان سارے تیرا بندہ ایمان والیاں تے احسان کیتا ہے سوال اٹھدا ایمان والیاں تے کیوں اے باقی تے احسان نہیں جوابے اے خدا دی قسم کر کے انا کافراں تے احسان اس واسطے نہیں کافراں نے نبی پاک دے پیغام نو نہیں منیا سبحان سرکار دے پیغام نو نہیں منیا اوناں جہنم جانا ہی ہمیشہ واسطے اللہ دے عذاب وچ م نے بڑے بڑے کھانے نبی پاگ دو قریب گھوڑے مبارک آکا نے زیارت بھی کرائی نالے فرمایا تر رہی کی سوچنا ہے اص دل وینے مال نہیں ویخ تراغ زبان اللہ اے عبد الرحیم پاک نے بھی ملاد حدور دمنایا ہی تے ابو لہب بھی توجہ نہیں کی تھی ابو لہب نو ملاد جنت نت لا سکیا کیوں اس نبی دا پیغام رسالت نہیں مننی اس خوشی کی توجہ کری اس خوشی کی پرادہ پتر سمجھ کے پرادہ کا اس نبی نہیں منیا رسول نہیں منیا رب سونا یہو جہا ناراض ہوا پوری سورت ہی ان کے خلاف لا چڈی سو اس سورت جہانم جان کا ذکر کر چیا سو ہوں سمجھیے اللہ دے بندیاں دو قسم کے لوگ ملاد مناتے ہیں ایک حضور سرکار کے پیغام کو مانتے ہیں من حق کے اوے منگے یہ ملاد منا عبد رحیم وہ دس دل بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس ملاد کے سدقے جنت عطا فرما دجے جڑے نبی سرکار جبی سرکار دے پیغام کی گل آزور گل آریت کی گل آئے پھر آدھے ہوں نہیں چل سکتا ہوں پرانا ہو گیا جی اگلے دن اسمبلی باؤکے نے آپ قرآن پرانی کتاب ہوں بےکار پڑھن پڑھاو دے قابل نہیں رہی یہ لانتی ملاد بھی مناؤں دے نے اتو رب دک نبی پیغام بھی منکر بنتے ہیں ملا کے رکھو پیغام امریکہ رکھتے جناب چھٹیاں ہدور سرکار ملاد واسطے اتو جھنڈے بھی لوگ بڑی خوشیاں کرتے ہیں تر سمجھنا ملا آئے جنت دے کے تر جا خدا کی قسم کر کے آنا کسی می جنت نہیں جی اے ہو جا میرے پاک نبی دے دین اسلام دے حجی جناب منکر بن جاوے حضور دے پیغام دے خلاف ہووے نبی دے دین دی گا لیاوے تے تواست پائے جاوے حضور سرکار دے دین پیغام دے شریعت دی گا لیاوے اندر سار جاوے ایک انجر لکھا ملاد کری ابو لحب دے نال دہائی خدا دے بندے اگلے دن کی تسا بھی ہے لیکن ایمان دسیا جی بھی سارا بیڑا پار پہ کہ ڈبدتا ہے پیا جا دن دن اللہ جی چنگا ڈبا ہی چاہا دن بن توجہ ہے کوئی نہ میں دسنا کھول मैं ही आ गल की हुजरे शाह मुकीम एक बच्चे जट बैठा ही आता है वो जट बड़े सीधे गल बड़ी सिधी करते <laughs> मैं आता कि चिशमोल साहब असा इस वास्ते साुबा पिया भी अस यारसूल अल्लाह डिडू नहीं आते डिडू उत्तू उत्तू जने आ डिडू <laughs> नहीं आते डुब موڑ میں ڈیڈو کی خدا دے بندے آنا کیوں ڈیڈو نہیں دے یا رسول اللہ دا مانا ہوں اے اللہ دے پیغام لیا والے نبی جدو آپ آ یا رسول اللہ اے اللہ دے پیغام لیا والے آؤ حاکم تے وی پیغام یہو دیانے بھی پیغام یہودی دئی تیری کچہری بھی پیغام یہودی دئی تیرے جسم تیغام یہود دی رن تے پیغام یہ دی تیری دکان پیغام یہوی دئی ترغام یعنی پیغام بھی ماری خلا خدا دی قسم کر گیا نا یار رسول اللہ انداز بیار کرے گا جن پیغام دا نبی دے پیغام تو کسے जो नहीं, नहीं फरमाई मैं एक मोटी जी गल तैन समझा अल आखते जे नई रोशनी नई रोशनी नई रोशनी सकूल नई रोशनी तालीम नई रोशनी आंदे, नहीं। नहीं रौशनी। नहीं रौशनी आंदे तो कदिये दा सोचया भी है जे بھئی ایک کوفر کی پڑیا پر تسان کتنے سوچنا جناب ساری قوم جدو بھی سوچے کسی مولوی دے خلاف سوچتی ہے میں جی بھی جا جن مسلے پوچھنے مولویا دے خلاف ہی چنے مزا ہے جناب جی جی کسی اور دے خلاف سوچا یہاں دی نگاہ صرف ایک مل کھلوتی مولوی جی تیرے گیٹ اج نگے نہیں سڑ تھے کی مولوی تھی مولی نگاہ نہ یہودی تینگاہ کسی نے نہیں ویکنا ویخنا مولی نیک خدا کی قدم کر گیا میں ادھر ویخ ہوں سیغام میرے پاک نبی سرکار کا پیغام میں کیا اسا حضور سرکار ڈیڈو نہ منیا ہر تے تھانے پیغام تے کا دا میرے پاک نبی کا پیغام سبحان اللہ اتوں جا رسول اللہ کر کے آپ بیڑے پار دے چکر کھڑے یا رسول اللہ آخر ساڈا بیڑا پار ہو جائے گا خدا دی قسم کر کے آنا پیغام میرے پاک نبی سرکار دا قرآن دین اسلام سی سیغام نو رو لیا تھا تھا تھا تے کفر دا پیغام چلیا پیا نئی روشنی دی پی گل کردہ سات وجوہ سمجھاوا نو روشنی کا مانا اس دے کفر تو بھی آ ہو جا سو اللہ نے کافران دے عمل نو قرآن اج فرمایا اندھیر کی فرمایا سبحان اللہ ہے وَيُخْرَجُهُمِّنَ الظُّلُمَاء دِلَ النُور اللہ, اللہ فرماؤں میرا نبی اندھیرے بچو کڈ کے نورا لجان واسطے آیا ہے میرے پاک نبی دا عمل نو اللہ نے روشنی فرمایا ہے کافران دے طریقے نو رب نے اندھیرہ فرمایا ہے کی فرمایا ہے فرمایا اچھا وجہ بیٹھا وا اے ہو گئی پرانی روشنی او ہے نا توجہ ہے کوئی نہ جی کتوں پٹا پیا ہوگے گالے سے مو چھلیا ہوئے جو میں پھرسیاں گونگلو ہوندہ ہے پفاں بھائیاں ہوں نہ پتہ لگے منڈے دات نہ لگے کڑی دا بچہ دے ہوتے اممہ سمجھ کے گھر پہ جاوے پینٹ شرٹ کسی ہوئے اے روشنی کڑی ہے ایک عمل کند ہے دا عمل تے اے بن گیا نوی روشنی تے نبی دا عمل بن گیا تے لاکھافر توجہ نہیں کی تھی. رب آخیا اسی او اندھیرے نے اسان آکھیا روشنی اچھا رب سونے دے پاک نبی دا نور دین اسلام طریقہ کار وہ رب نے آخر سی روشنی وہ روشنی, او روشنی قیدتا پرانی تے کافر عمل نا نو یہ مطلب ہے نبی کام ہے نبی کا دین جہا ہے وہ گسیا پٹیا پرانا ہے وہ روشنی ہون چل سکتی نہیں ہوں ختم ہون کہ روشنی چلنی ہے کبلا ہوں دو کفر پہ نہیں نئی روشنی ایک اللہ دے قرآن دے مقابلے اندھیرے نو روشنی آخیا دجا نبی پاک دے طریقے نو پرانا آخیا پرانا آکھیا کافر نوں نواں آکھیا اے دو کفر کٹھے ہو گئے نہیں وہ خدا دے بندے آ जड़ी उम्मत अधूर दी नबी पाक सरकार दे पैगाम तरीके पुराना समझे खत्म हो गया है काफिर दे तरीके नवा समझे नाले रोशनी समझे ملاد منا ابو لحب دے, نال دا ملا ملاد حضور دے صحابہ والا او ہووے گا نبی دے پیغام دے اتر سر بھی وڈا دے گا ایسے ہی آخو آخو سبان اللہ روک نال آخو نہ سبحان اللہ اور خدا دے بندے آئے ہونا میں اگلے دن بس چیٹا میں روشنی پینٹ تے میرے نال آ کے کلور ہے میرے کو مجبور ہاں چپ نی ریا جا کی کری میں پترو सवाल करा नाराज तो नाथी सो चाचा पुछ पुछ मैं पुत्र इन्हों कपड़ा खुशी नके <laughs> चाचा लैकेो जी गल की असा दे शौकाल पाए फिरने मैं पुत्र मैं पुराना जहां मेरी अकल तो यही होती है इंज दी कबर गुले तरह न ही वड़ सद खुशी बंदा नहीं वड़ सकता <laughs> चाहे दसो इने खोते पे जा परेशान होया चाचा टीटनिया मारेगा तो मैं पुत्र खोता टीटनिया मारे परेशान हो, ते मारे परेशान हो खोते भी गए गुजरे आपू तरक्की समझ गए भाई फिर फिर तो है। अच्छा मैं एक और तेरह गल सुना देखे वेखे जे कोई ना देसी कुकड़ मादी तर का फर्क जड़ा है ना वो बिल्कुल दूरों दिशा उड़ा होगा ना कुकड़ देसी बेच توں دی ایڑی کل گئی دا جناب حساب کتاب تے وضا قطا تے کھون دسے گا کہ اے کوئی نر کھڑا ہے توجہ ہے کوئی نہ او اللہ او پوری مرغیاں وچوں جاوے گا او نر تے اے لو تسی جا کے تے آ جڑے فارم ہی بیلی نے نا انہاں دا نر مادہ پشان لو गल नी बोक तवज्जो नी की थी। वेच खलो त्यवन दे पता ही नहीं लगता ना मुराद नर के रन केड़ी और अपना मादी केड़ी तवज्जो नी की थी। नवी रोशनी का मुकाई सावन पता लगेगा दूरगा मर्दनी खोते होव ना रन का पता लगता है पता लगता है पता लगता मजाले जे पछाण जाए तो جے بڑی وے کھو تے جناح وال کٹے تے بندی آلے جے منڈے وے کھو تے ایدروں وے لے تے پیچھوں گوت پتا نہیں لگنا بھی اماں کےڑیے تے اے نمی روشنی اللہ خلدی لانا تے میں کہا کبلہ ہاں اے جن نے نئی روشنی نو آکھے آئی اوہ خدا دی قسم کر کے انا نبی دے پیغام دا منکر ہی اے دا کوئی ملاد نہیں ہونا میلاد او دائی جن ساری کائنات دے عملاں نو ہندرا سمجھیا وے روشنی صرف وہی ہے جڑی 1400 سال پہلوں نبی عطا فرما گئے ہیں اللہ میرے اللہ ہو کے ہلکایا کھڑا نڑے آنے میں محبوب کا امتی ہوں ڈوب کے مر جاؤ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جہاں نئی روشنی لکھی ہو وہاں پیشاب کر کے گزرو سمجھو یہودی دا پتر اندر بیٹھا ہونا ہے کسی کھتری نسل دا بیٹھا ہونا ہے جڑا کافروں کے کو روشنی سمجھتا ہے روشنی صرف ایک ہے جو میرے مصطفیٰ نے دی ہے وہ کبھی پرانی نہیں ہوتی ہر دور میں نہیں ہوتی نوی روشنی کے بندیا بند صرف نور مستفا سبحان اللہ مجھے کسما شریک مولا دی قبضہ قدرت فقیر دی جان ہے میرے نبی سرکار دی روشنی ایسی ہے نوی روشنی والے چوہے بیٹھو امریکن بول پیے نبی دی روشنی دی گل کر سو جی سری سو جی اگوں جواب نہیں آ چبلیاں مارتے نے چولیاں ہی مارتے نے میں آتے یار چشتی پڑھیا کتنا کبلا اص کسی عشق دے مدرسے دے مفتی کول چار دن رہے ہیں میں عاشق نہیں لیکن عشق مفتی کول چار دن بیٹھا مکاد دے عشق کے مکتبے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا لو اللہ ادر ویخ تین نمی روشنی دے فرق سمجھاوا اے پیغام ابولا ابو لاہور میں تر کسی نے جنت ماری خا می جی جی جی. نا, نا نے جب آپ سجی جیب جنت آپ کسے سوٹے تو جنت ہوں جیب پا دیتی چلو جا ایمان. جو ایک ناصر شاہ ایک کتاب ہے لکھا اون دا کلام بھی بڑا پڑھتے نات خاج ناصر چشتی تاندلے دا رب کہنا گنا گارو رب کہ نبی کہنا گنا اجنا کدھرے سنگ جایا جے نبی کہنا او گنا گارو اج سنگ جایا جے ٹنگ میں دس دینا وا ویکھی رب دے رنگ جایا جے میں رب دے سامنے ہو کے پیار دہلی پاون لگا वो भी मेरे न्यार करेगा तुम्हें भी कोलो दी लंगी आखना क्या मत आले दिन मथियो मैं रब गली लाई खड़ा मज के ते जन्नत जनाब जी रब पिछों वेखेगा होगा किड़े पास <تصاف> مراد میں رب نو نبی دی کانڈ پچھو دس اللہ دستا تناب کڈے اللہ پتہ نہیں بھائی ایماندا تک روپیے جی ہزار دو ہزار ہوفر کی گل آئے مزا لے جی ساری قوم نت لگ جائے بھائی یہ پیانا سبحان اللہ یہ ایک جی بندہ بھی نا گیا دکان ایک دکان تڑیا کپڑے تے لستے اس کپڑا چا پوائیا برخا چ پوائیا رچ نکان بہ دپڑی کی پنڈ بنی آدھا میں گھروں بخا کے آنا تو میری بڈھی بیٹھی اس <laughs> پنڈ کپڑے آن دی چکی تر گیا دے دے سی سے رچ اس سکھایا سی سب جدو بندہ بولے بولی تیر ہاری جناب جی جد ٹر گیا پیچھوں جناب دکاندار سوچا بھی بندہ کدھر گیا بیس وہ چڑھ تو بی جب چیر لنگ گئی نا اس آخیا برخا لا کے ویخان دے سہی اس برخا لایا اندر تو بلا بیٹھی شیر دکان کیا پیا جگ पिछों रन जनाब जो पिछों बेली लै गया थी कपड़े वह क्या भी नसया जाता पिछों आने पांड होर बनी लग जाबला गल समझे जिमेंखाई खड़ा सी ना सा कौम सिर्फ इवें आज एक उफर बक्न दिता भी नसीब सा लिखे रब ने कची पेंसिल माराह वाह बड़ी सोहनी बोल, बोल टैक्टर चल रहा पिछल लगा नसीब साडे लिखे रब ने कची पेंसिलैक्टर चलिया चौधरी की ग्डी चलन दी وَنَا مُرَادًا نَال زمین نُو حَل پہ مارنا ہے نَال ایمان نُو حَل پیا مارنا ہے اُترہاں دو میں پاس ایک برباد کریا ہونا ہے زمین بڑھانا ہے پہاں اُترے آتے ایمان اپنا گوانا ہے پہاں اِنہاں کو پتہ نہیں کہ ایک کی کفر بک دیئے پہی افسوس خدا دی قسم کر کے آنا جو دو گل اج کرنے آتے بچو ایک بندہ ایسا لبدا ہے جہ جی دے وچ ایمان ہوندا ہے جڑا جی ایمان نال گل ہے تے ایمان نوں سمجھدا ہے تے کفر نوں سمجھدا ہے نہیں تے باقی تے ایمے لگدے نے جی میں جناب جی ٹگر ڈنگر ڈھور ہوندے نے پتہ ہی کوئی نہیں کسے دا نہ ایمان دا نہ کفر دا بندہ جاوے کیوں جڑی دی قوم 150 سال سے رسول اللہ کی تعلیم سے دور بیٹھی ہو 150 سال سے اس کو کیا پتہ ایمان کیا ہوتا ہے آی آی آی. راخ سی سب ہوں در ویخ ایسا ملاح دو قسم دے لوگ منا دے ایک دے جڑے خوشی کا اظہار لیکن جدو پیدا میں نبی گل آ لے گی من کر بن جان گے چل ہاں کیے میں جی اے اگلے دن میں گجرات تقریر کر کے آ رہا لاری اڈے اخبار پہ وکے پہ لکھا کلا جنگ اخبار ہے تے لکھا کی تعلیم مفت تے تعلیم کا نمونا کی یہ آخت بیٹھی جی یہ تعلیم توجہ ہے یہ تعلیم مفت تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ایتھلیٹ جائے اور جی میں کھڑی نہیں ہوں اگے کڑی کے وظیفہ وزیفا دو سو روپیہ دو سو روپیہ دو سو لو کڑی بھیجو دو سو لو قوم تے ایڈی غیورے त्रै सौ तो पूरा कर त्रै सौ पूरा करो नाल मुल असा बड़ा रखी बैठे पर सदके जावा मेरा पाप नदी काबे न پاک نبی خطاب فرما نے کابیا تیری بڑی عزت پر میرے مومن دی عزت وہ جس مومنٹ عزت کی قیمت نالوں ود سی اج دو سو دے وکتی ان ایمان دس ادھر ویخ میرے نبی دا پیغام جھنا ربران سور نور کھول سوری نور کھول میرے پاک نبی بھی فرمایا ہے اور تنو سور نور سکھاو ال سورت نورت نور سکھاو نور کھول کے اللہ نے, پاک نبی دا بیان رب سونے نے اپنا حکم بیان فرمایا اورتانے واسطے کیوں میرے پاک نبی فرمایا اورتانوں سورج نور سکھاو اورتانوں اس واسطے سکھاو سور نور دے اندر ہزار گلانے ہوں وہ تعلیم دینی سی حضور سرکار نے فرمایا اور تور نور سکھاو اوہی نور صورت ایک پاسے رکھ لے اے پیغام ایک پاسے تعلیم رکھ لے اخبار کی جہی اچھی بیٹھ آئی بخت والی توجہ ہے کوئی نہ دو نمونے نے دو یہ رنگین یہ ہال نو نو جٹ اے بختالی اس واسطے حال ہے جٹنی جی جٹنی آٹ یہ جٹ کی تھی ہال نویں گئی بیٹھی اے یہ بختالی حالے, حالے, حالے, حالے, حالے تعلیم شروع کی تیزو ادھر دوپٹا ادھے سر آیا ہے ادھر اٹھویں اٹھویں تک پہنچ گئی ہے ہر شاہی اتوں غائب ہو گئی <سلام> جدوں اتنے ترقی چل جائے گی پھر میڈم بن جائے گی پھر میڈم صاحب بن جائے گی پھر ترقی توڑ چڑ جائے گی پھر جا ٹبر دلیاں دل سردار بن گا پھر منہ ادھر وے خدا دی قسم کر گیا نا ہن ادھر وے کس پاس سورہ نور چل رب نے دسیات کھے روے دے عورت اپنی زینت کھول مہرمان خدا دی قسم کر گیا نا او در نبی دا پیغام آئیغام نبی پاک سرکار نے جیڑی شہ نام جا سمجھے اور لانتی بےمان جڑا حضور سرکار دی حرام کی شا نالیم سمجھے فرد سمجھے شعور سمجھے ہر قوم دے بچے دا بنیادی حق سمجھے کہ اے نبی دا مخالف بن جاوے جا سمجھے نبی دی مخالفت قرآن دی مخالفت ہر بچے دا بنیادی حق ہے نوز بلا یہ ابو لہب دملادی یہ ملاد جہنم لے جاوے گا جب جنت نہیں جنت وہ جن ساری کی پیغام ٹھوکر ماری ایک محمد پاک کے پیغام تاج بنایا جو ہے کوئی سب اللہ چی اللہ میں کیا بلا میں کسی کی دھی نہیں پونی میں کسی کی رن نی پی میں اگلے دن بس بیٹھا میں آخیا چکلا بند کر دکھا جی نوی گل تھوڑی ترقی آفتا بیٹھا ٹبر اگو ہاں جی اتوں تک باہر ہے پہلوان پورے کھا دیا تھا پہلوان سا بیٹھے جراب دلے وہ کڑدلے بھی بیٹھے پہ پڑے اخبار وڈا ہونا میں پچھوں سیٹ سے بیٹھا میں آئی جی اخبار تے قرآن بھی آئے تو لکھی ہے میرے پالن دے دا کوئی بےدبی ہو رہی ہے میں آخیا جی بہت بےدبی ہو رہی ہے جب قرآن نو مننا نہیں تو پڑھن کی لڑ کہی سڈا جب قرآن تلک ہی نہیں سا یہ تلک ہے میںرآ میںراد جیب پایا گل شروع کر چکلا لا دیں نہ تمیز والا لاؤ میں کام تمیز والا باقی نہ تمید والا چاہیے نہ مراد میں چکلیا آن چکلا ناراض ہو جائے ایمان وہ آتا یہ کام تو میں بھی نہیں کر سکتا جہاں وقت والا یہ کیسے بند کرے ان آخیا جی مول ساحب آ سواریاں بیٹیا نے یہ سارے ویکن والے نے ہاں میں کیوں اے بے زمیرہ اے سلانت نو باندھ کر اے بغیرتی کنجر خانہ ہے اے, اے نو چکلے نو باندھ کر اے تھے کیڑائیں ہو جا بغیرت بیٹھا جڑتے نو آکھلا خیر اللہ کی مہربانی انہیں جو لاہوروں بند ہے ایتھوں لودرا تک فیر نی انٹن ہوں اگوں بولے کوئی نہ جی بولتا تو بغیر بنتا خدا دی قسم کر کے آنا ہو گل تو ایتھے گل کرنی سوکھی ہاں آخر مینو سارے ہوں آخنا یار مہمان آیا لاہوروں پرونا آیا ان دی عزت کرنی پھر بلایا آیا سارے چوٹے ہوں نے بجے بیٹھے اوتے سارے چھوٹے ہونا کوئی ادھر پینا ہوتا کوئی ادھر چار گلے مرے پیاسا مستفا کریم سرکار ہر گل کی مخالفت کی یدی کی ہر گل کی موافقت کی اور پھر مخالفت کرنے والا مسلمان نہیں رہ مسلمان زمانے دی مخالفت کرے ایک نبی دی موافقت کرے توجہ سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے میرے پاپ نبی سرکار دے پیغام اج رول جا رہی ہے ہوں میں سامنے ایک مثال دینا توجہ نال سبحان اللہ ادھر پیغام ان پیغام ساری تو کا پیغام رسول ہزور حکم شریعت دے مقابلے پیغام حکم چل سکدا, چل سکدا ایمان وال دسا جی سوڈے ملک چاقی شرعی عدالت شرعی ہاں عدالت شری ادالت جی آخر میں مار کہتے گند کھول کے شری ادالت کی ہے جی یہ نوید شریعت مطابق فیصلہ ہوتا ہے اس شری ادالت کے اتوں ایک سپریم کورٹ کی سپریم کوٹ ہوں سپریم کوٹ چ فیصلہ ہوتا یہودی کے قانون کے مطابق شری عدالت فیصلہ ہوتا ہے نبی اچھا ہوں سپریم کوٹ ہوئی وڈی عدالت کی مطلب شری ادالت فیصلہ کرے تو سپریم کورٹ توڑ سکتا اتے اپیل کرو وہ توڑ دے گا سپریم کورٹ دا فیصلہ شری ادالت ہوں توجہ کیتی ہے کی میرا نبی فیصلہ کر دے نا سوا لاک نبی نہیں توڑ سکتا میرے پاک نبی دا فیصلہ کوئی نبی, نبی توڑ سکدا نہیں پر جی ملاد منا چھٹیاں بھی کرتے نے ادھر شری ادالت تھے ادالت ازمان سپریم کورٹ فیصلہ نبی دا انگریز دا قانون یہودی دا توڑے سوالکھ نبی جے فیصلہ نہیں توڑ سکدے او فیصلہ کافر توڑے ایمان نال درس مڑ ابو لحب دے نالدہ ملاد ہویا کے نہ ہویا او ملاد تے او دار صحابہ ور گئی جنہیں ہر پیغام تے لانت پائیے ایک محمد مصطفیٰ دے پیغام نو منعائے من اے نال رلایا بھی جنت بھی لے جاوے دنیا چمت تا نہیں فرمائی اللہ خدا میں ایمان, ایمان, ایمان بچے گئی سادے پاک نبی سرکار دے پیغام نواج رو لیا جا رہا در ویخ تیرے سامنے جناب جی تیرے سامنے جناب اج پیغام مستفا سل تعالی وسلم حضور سرکار دے دین کی دی تعلیم اج گئے تالے وہ مدرسہ کھل سکتا ہے جس مدرسے اندر بش تعلیم آئی ہوا جی بش کی تعلیم جس میں ہو وہ مدرسہ چل سکتا ہے میں نو کسے پوچھا حجر شاہ مقیم تقریر کر رہا کسی مسئلہ پوچھا کچھ چی دس مدی نی مدرسے کلا دنیا جائز نے میں کیا جس مدرسے چیگلش آئی کڑی ہوا اس مدرسے پڑھن کھلا اتارنیاں فرض نے توجہ نہیں ہاں ایمان جیمان دس بھائی ہوئی توجہ نہیں جی بخت والی بڑی کڑی ہوئی ہوں اوے مسلمان جب کل دے تو راب کیوں نہ اتارے انہیں کھلا اتارنیا فرد نہیں میں کیا جا مدرسہ خالص نبی ہو مدرسے کی امداد کرنا ہر مسلمان کا فرض جتے یودی تعلیم ہوے یہودی کی تعلیم شیتانی جیڑی شاطانی سکھاوے بے گیرتی سکھاوے سکھاوے زیادتی سکھاوے مسلمان کی نچاوے رول رول کے مارے مسلمان خدا دی قسم کر گیا نا جب پاک نبی کرے گا ابو لب دلاد بن جائے گا ملاد ادائی سورج یہ آدھے سورج مخیو جن سورج آئے یار سات سورج مکھی تو گیا گزرے ادار کی قدم وہ پودا ہو کے جدر سورج جاوے مہودر پھیری جاوے اسا مومن اپنے اپنے وکھوانے آ آفتاب رسالت جدر جاوے سادہ مہودر نہ جاوے یہودی وال جاوے حالے بھی اسا مسلمان وہ چلے آسان دے تا مسلمان تھا جدر آکا پھر دے جان دے مومن دا روخ سبحان اللہ سبحان اللہ جدر پاک نبی درخ پھردا پھر امتی بھی نال جاوے خیام خیام خیام خیام خیام پر آپ نقشہ میں دی کبلا نبی نبیری مسجد نقشے نو نہیں ویکھنا تو مسجد کچی پا لے نقشہ گھر کا محمد اربی گھر کا بنا لے پاک نبی سرکار مسجد تے گد نہیں پایا کچی مسجد بنائی مسجد کچی بنائی حضور سرکار دسیا ہا ہا اللہ اقبال بولیا اقبال فرماؤں گا رب فرما رہا فرش دیو کلندر سی نا توجہ نہیں کی تھی قلندر کہتا جی ہزار خوف لے کے دل کی رفیق یہی رہا ہے ازب سے کلندر فرشت ربٹا جاری کرتا مسلمانوں کی ڈھا ڈال کیوں راب میں نہ خوشو بیزار ہوں مر مر کس لوں سے میں نہ خوش بیزار ہوں مرمر مر سلوں سے میں نا خوشو بیزار ہوں مرمر مر سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم او بنا دو کی تھی. کی تھی. کی تھی. تعلیم ہاں بالیم اوے بھی لکھا سی اپنے سامان کی خود حفاظت کر لٹرین چ لکھا کلا اچھا جی لاری اڈے تاؤ تے دوائی خدا دی کوئی لیٹری نہیں ایسا نہیں جے اندر فحش گلاں کمینیاں نال لکھیاں وں تے کسے دی تھی دا نام لکھیا ہونا ہے میں اون دے نال انج کرنا فلانی نال انج کرنا فلان مایا کھو یا اللہ ایڈی شور والی میں جو انہاں نو ٹٹی کردیاں بھی جیتا کیڑا رہندا سکولے مینو سکو گے تختی سونی لبی کاپی پنسل کتنے یاد آئی ہے اللہ پوچھو تو کیا ہے یہ بنیادی حق ہے इोते इ खोता जरा बन मुराद ना, ना। हां है ना लिखण का पता जो लिखना की है तो ना ये पता है लिखना कि लिखना ले ट्रीन लिखनी बकवास ना मुराद एना हथ टुट पैण चंगा قسم وہ ان پڑھ چنگا جڑا نہیں لکھ سکدا چلو اینج دی بے حیائی تین نہ لکھتاسل دنیا بھر کے کافر کٹھے کرو دنیا بھر کے کافر کٹھے کرو کتری لیا انہوں نے لٹری نہ چاڑو ہماری قوم تعلیم یافتہ ہے اور ان کی تعلیم کا اثر یہ دیکھو <خرج> مراد سر سید احمد خان بدترین نا قوم بنتے ہیں شیطان بنتے ہیں سکولوں سے ان بنتے ہیں ہوں ایمان نال دس کسی دارے لٹرین لکھا کھڑا ہے یہ شعور ہے کہ ہے بولو بولو قبلہ نبی دے دین تعلیم دا اثر نہیں میں کل خرچے کا ہاں جی خرچہ بوش دا پولیو دترے میں اگلے دن بیٹھا ریل خانے وال ریل روکھی کترے پلا کترے پلایا جیبیا کھا نہیں جلدی کرو جناب کترے پتیں میں بول پیا میں کڑیو وہ میں آپا کھانا خراب نہ ہوتا جی کی نے میں کیا یہ تی نسل برباد کرولادی جی یہ برباد ہوے گی اگو اولاد جمن کے قابل ہی نہیں رہن گے پتا نہیں کہ وڈیا اٹھارہ ہزار پاؤنڈ کے بم ماردا پھر دا ہے. تو تیرے بچوں کا ایڈا سجن ہو گیا یہ پولیو نہیں لگتا میں کیتی گل میں کہا یہ دس خالی پولیو لگنا ہر بیماری ممکن ہے کینسر بھی لگ سکتا آتا ہاں شوگر بھی کہہ ہاں کہ کھانا خراب دے پوترا مول ساریا دوائیاں توجہ نہیں کیمانس ہر بیماری ممکن ہے کہ نہیں بچیاں نو پولیو نہ لگے باقی سارا کچھ لگ جائے کی ڈراما بل کیا ہودر بڑے بڑے بورڈ لگے گولڈ فلیک سگریٹ پہ ایڈا وڈا جناب ڈبا بنیا ہونا ہے تھلے لکھا خبردار تمبا کنوشی کینسر اور دل کی بیماری باعث ہے اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کو سگریٹ بیچنے ممنوع ہے وزارت صحت وزارت کے جاؤ اچھا چھوٹیا پولیو پلاو کترے پلاو تاکہ پولیو نہ لگے وڈیا سگریٹ دبا کے پلاو تاکہ کینسر لگے آہا ہاں ہاں وڈیا کی لگے چھوٹیا پولیوں نہیں لگن دیں پھر منہ دے ہواگلگ دشمن یہ ہے دوستی فلٹر یہ طاقت اور طاقتر تی ٹو فلٹر کے دم سے تھلے کی ہے کینسر بھی لگتا ہے دل دیا ہاتھ ہی نہیں لا ترقی پتہ نہیں لگا پی ہوئی میرا آبا ٹر گیا اٹیک پیا نکل نصیب ہو سکیا نا کچھ پتہ نہیں لگا بیٹھا اور کینسر تے دل دیا باقت یہ قطرے بچوں نے پلایا جا رہے ہیں لکھا کو وزارت صحت یہ حال سیاحت کی وزارت جی بیماری کی وزارت ہو موڑ پتا نہیں کیا کرو توجہ نہیں کی تھی. دے اقل <سؤال> وہ جا مستفا تابے دار ہوں اصا کملی والے کنڈ جو کی نا مینو ایک آند ہے کہ بلا ساڈے کول ایٹم بنے پہنے میں کیا یارا ایٹم نی بچا سکتا دفاع کن کرنا ہے جنوب رب فلنا چاہے وہ بچا کوئی نہیں سکتا جنوب رب بچا کوئی فڑ نی سکتا توجہ نہیں کی تھی اے پیغام ہی میرے پاک نبی ملا نبی دا پیغام منیا پاک نبی دا پیغام منے گا عورت ن اسی طرح جی سیدہ نے جنت سی اے سبحان اللہ اچھا ایک آخر دے اندر آخر دنر ایک حوالہ سونا یہ ضروری سمجھنا توجہ ہے کوئی نہ آخر نہ سبان اللہ پترا کتنے ستویں کتاب آخر سبحان اللہ ایویں تو نہیں پھینتا نا کہ ایسا پیغام کافر دم نکلیا آ ستویں کتاب کنویں ستویں اردو نو یہ نو مکالا با نو ہاں جی یہ دونوں نئے ہیں اتنے آؤ تھے یہ ہے تعلیم یہ سفا نمبر ایک سو پانچ کھولو ٹھیک ہے میں اج تم سبق پہ پڑھانا ہاں جی من سمجھا نے پروفیسر ہاں سبق پہ پڑھانا آج گبراہ جو نہیں اے صفحہ نمبر ایک سو پن شگر اچھا شگردو شگردو آ اے صفحہ نمبر ایک سو پنج لکھیا ہے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 بچے تو یہ آزادی پسند ہے وہ ناچنے گانے اور گھومنے پھرنے کو گھر کی چار دیواری پر ترجیح دیتی ہے یعنی سکول پڑھی انگریزی تہذیب د جو کچھ رنگ چڑھتا ہے وہ او جس او جڑی پڑ جاتی ہے نا وہ آخر ناچنے گھومنے پھرنے کو گھر کی چار دیواری پر ترجیح دیتی ہے تھلے نال لکھے شیر لکھے نے بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کدھر گیا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا نالے لکھا حام دا چمکی نہ تھی انگلش سے جب بے گانا تھی اب ہے شمع انجمن پہلے چرا خانہ تھی کہ بلا میں سکول کے خلاف کی ہونا سکول آپ ہی سکول خلاف ہے چمکی نی انگلش سجبے گانا تھی مسلمان کی بیٹی جنا انگلش نہیں سی پڑھی چمکی نہیں سی چمکی نہیں سی چمکی کدو आखिर पहलों घर का दीवा बनी बैठी सी जब इंग्लिश पढ़ी सु हम समे अंजुमन बन गई अंजुमन की शमां मतलब होंगे कंजरी मै फिर अचानक नचे गावे गा नाचे घूमे दर्श इंग्लिश पढ़ने से क्या बनती है तालीम मुफ्त वे प्या के थले सबकी उ یہ عملی نمونہ ہے تھلے سبق ہے امل توجہ نہیں کیخر علم عمل ہوتا کہ نہیں آ تھلے کی امل آخر انگلش نال کی بنتی ہے کنجری کی بنتی ہے ہونی مان دس دھی مسلمان دی تو بڑے کنجری لا خدی لانا ہی کو تعلیم کھڑیا دال بھی یہ تعلیم حالے بھی یہ شعور ہے کنجر وہ لوگ تھے مسلمان کی زبان پر جب ان کا نام آتا تو مسلمان سات مرتبہ کلی کرتے تھے ہمارا منہ خراب ہو گیا ہے بغیرت نام آ گیا اللہ! آج اوی آج وہ تعلیم ہے کہ آپ لکھی بیٹھے نہیں میں خلاف کی ہونا ہے کملا ہوں اگ جن مرضی تاریف کر بس این تاریف بتھیری ہے کہ انگلش نالی کی بڑھتی ہوں سڈے مارسا بھی غیرت ہوں سڈے ہاتھ چوٹے ہوں ڈانگا ہو سڈے ہاتھ چالیم والن کٹ کوٹ کے تبوتا سور ورگا بنا دے کھانا خراب ہوے نہ پہ جی کنجری پی بنتی جی تعلیم دو سو روپئے پی پیچھے کنجری بنا سان کروڑ روپئے بھی دو سان گارا نہیں احمد پا کالی گیرت نہیں چڑ سکتے ذرا سہی سبان لو خدا کی قدم کر گیا نہ کتاب کا سفا نمبر ایک ترنہ کی گلدان کی ساری لیک سفا نمبر ایک سو تین چ کلے کا لکھا کیے انگریز بر فقیر میں تاجر بن کر اور تاجور بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبا کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریزوں کے سکول کا مقصد یہ نسل ہندوستانیاں دے سمجھتے آدت ساریاں عقید نظریے سارے کا انگریزاں جدھر سارے نظریے خدا کی پیغام یہودی دے چل پی آئی او یہودی دے پیغام وال رب سونے یہ بےمانہ ارسان کی ارسان جے رب نے جتیا لو لاگ سب لے لیا اللہ بلیا حقیقتا نی حقیقتانی کے جا میرے نبی سرکار دین ہمیشہ گالب ہی جیڑا باطل والا ہوئے جیڑا نبی دا دشمن ہوئے او دی اکڑ ماری جان دیئے اکڑ ماری جان دیئے دی وہ اپنے خلاف ہی چل دائی اپنے خلاف لکھا لگ پہن دائی تاکہ نبی دے دین دی حق کا ثابت ہو جاوے ان ایمان نالدہ سے جدو انگرید بناوے تعلیم اس آتاوی کافران والیاں تے سمجھاوی تالیم کروانا بولو بول رہے صحیح توجہ نہیں کھڑی فیکڑی آئی توجہ ہے آر بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے کا چنگا بے گار ہے تھی یاری نو سنگ کتے جنگا, بے شرمی دے مرغے یار ساگ سروں کا تو ساڈے جتوئی جتوئی جان دیو. علی پور شریف تو پر جتوئی اتو ایک بندہ رن بھی کانداسی کمائی دن گھر آیا کہ کھا بھی دال لان سرف مرغے چر کے کھا دی جو بیمار بڑے کھڑے نا صرف چر گئے آرف لوگ او بے شرمی دے مرجے نالو یار ساگ سروں چنگا ذرا دکنا سب لوگ بہلی آؤ میں تینوں اپنی مثال دینا حدیث نے مدی خاطر خدا دی قسم کر کے آنا میں کسی نہیں میں کچھ ملے باوے نہ ملے ایمان نہیں ویچیا کئی بعد اپنے پلو بھی جا کے لا پیا کہ بولی جا بول جا تھی مڑتے یہ شا نی دے, دے. بھائے وہ ویٹور پیاماں مگر خدا دی قسم کر گیا نا وہ جتے بھی جانا ماں سرطہ ہی رکھیا ہے <laughs> کوئی ایت نہیں کہہ سکتا چشتی کان ہے کیسے دا <laughs> بھائی لہورج بیٹھاں خدا دی قدم کر گیا نا میری مسجد آکے اگر وہ ایک خوت احران تو ساٹھے ایالو درانیاں مسجدان چنگیاں نے بھائی لہورج بیٹھاں وہاں لیٹرین ہی نہیں بنے ہاں جی پلس تر پلسٹر ہی نہیں ہوا میں بلا سانو لوڑ نہیں سان پاک نبی مہربانی سونا راضی ہو سب اللہ خدا بھی قسم کر کے آ میرے پاک نبی سرکار غیرت دا سبق دے گئے نے عبان دا سبق دے گئے نے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا نے پیغام منیاں ملاد او دائی ملاد ہاں باقی چھوٹی کرن کھربار پی لون چندیاں لون چندے لون جو مردی کرن جے حضور دے پیغام دے دشمن نے ہو ملادی خوشی پر گیا سردا پیا ملاد ان فائدہ دے گا جڑا ایمان والا ہوا سبحان اللہ دعا کرو سدکا مدینے تاجدار د رب اپنے پاک حبیب کی تابے داری فرما حضور سرکار کا غلام بنا کے دنیا تو لے ہوں چی آ گئی کہ ماما کے نیچے ٹوپ نہیں پہنا ضروری ہے یا نہیں نہیں ضروری تیسری کی جماعت میں قرآن کے ساتھ کتے کی تصویر بنائی گئی ہے اس پر روشنی ڈالیں روشنی نو ڈالیں گے پرانی کتے دی تصویر بنی کڑی ہے قرآن دال کتے دی تصویر بنی کڑی ادھر رو رو رو امریکہ دے کتے اج قرآن چاہی کھڑے نے سبحان اللہ قرآن مستفا نالیاں لکھنا گیا تو ایک گل وے ہزور سرکار دا سن پورے قرآن کیزت اس واسطے کہ اندر چ رب رسول دا نام آئی قسم خدا دی یہ ہے نا قرآن جو اللہ کا قرآن ایمان دس اے اشتہار جنہ رب رسول نام لکھنے آتی خانے نالیاں چ دے پھر ساڈے آدھے نے جلسے اتنے قرآن دی آیت ویلکی لکھی کھڑی ہوں روزانہ اخبار خریدنے آئے اخبار دے بنڈل میں وکھے تھلے سٹنے میں اتھے بے جانا ہے اتھے قرآن لکھیا ہوں ایک پاسے ننگیاں بڈیاں ایک پاسے اللہ دا قرآن تے تو کتے نو پہ رونا ہے یہ تھے کیڑے کتے دی گال کریں گا یہ تھے کیڑے کتے نو رومیں گا میں اگلے دن کیا ابا باہر کابا او میں اتنے کشت نے وہ بھی لوگ اج تو ہوشت میں موضوعات میں بیان کیتے تے ایک میں گل خلاسے طور سمجھا دینا اگر کسی دی نو نو پائی کھڑا اپنی تھیے وہ میں حجر شاہ مقیم تقریر چاہ گل کی ایک جٹ بیٹھا سا وہ آئی وہ پڑ کن جانے جٹ ایمان نال جی وہ پڑھن جی جاڑی جفی پائی کھڑے نے آسان تیئے تیئے پاٹ وی پاٹ مرا نا مراد ہمیں آپ سے ایک شکایت ہے کہ آپ با جماعت نماز ادا نہیں کرتے اس کی وجہ بازار سے بیان کریں ایک سے با نماز ادا کرنا اس سے بھی شرطان ہے میں جس دا سکول نال اتفاق ہوئے نا جس ملہ دا میں ان دے پچھے نہیں پڑھنا تو عجیب گل سنوگے میں نو جڑا لہو رہا ہوئے نا جنازے دی خاتر بلان دی خاتر تو میں پوچھنا ہوئے ان دا سکول نال اتفاق ہے بوش دے سکول نال وہ دے ہیں تو میں کیا قبلہ دی لات تجرا ساپا تے کھوتے دے پچھے بند کے روڑی دے سوٹ فقیر جنازہ نہیں پڑھتا جب بشک کا جنازہ نہیں تو بشک کی تعلیم کو ماننے والے کا جنازہ کیوں ہو اٹھا کر پھینک دو اس کو نہیں منتا تو پھر فقیر جنازہ پڑھ گئے میں جنازے نہیں پڑھتا تور اونڈے جماعتہ جماعتوں توجہ نہیں اور دوسری گل میں جی جگہ ہو گئے ساری سفر کر کے ساری بولنا ہوں دا سفر کرنا ہوں دا دا کسلے تین زور پڑی دے کسلے چار پڑی جو نماز دے مسافر دے ویسے جماعت فرض واجب نہیں ہوتی مسافر تو ویسے واجب نہیں ہوتی اس کی وجہ اور آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ ماں باپ کے نافرمان اور وہ آپ سے ناراض ہیں ہاں جیمانی سامنے میرے جیسا نہ فرمان ہوا ہونا ہے تر کنٹے ہو گئے میں نافرمانی فرمانی کر دیا اپنے ماں باپ کی سدکے اس قوم دی نگاہ تو سدکے جے رسول اللہ دے جوڑے مبارک دا صدقہ کوئی نبی دا غلام اٹھ پے اس قوم نو قوم نو چک مار دا وے کتے دے اٹھ کے گئے ہر میں پوچھنا یہی آئی ہے جنہیں چی لے میں ماں باہ پیو کا نام فرما رہا وہ تو میرے ماں پیو تو جا کے پوچھ کے فرما بردار ہے پر شاخ شادی فرما ہر ایک بیماری دا علاج ہو سکتا پر حسد دی بیماری دا علاج نہیں ہو سکتا جا نبی پاک سرکار دے ایک, ایک حکم کے پچھے جیل کٹی پھر دردو نے نبی سرکار ایڈا وا حکم میں موتروے والے مووی بنا میں اس مووی کی وجہ پی پٹیا تین کےس میرے تو ہو گیا سر میں جیل چ گیا مووی کی وجہ سے اینا ایک پابندی کرتا ماں پہ او نام فرمان بنے گا <تصف> <تصف>